يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وقيبا يا أيها الذين آبنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يسع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 القيافي ذهنم كل كفار عنيد مناع من الخير معتذ مريب الذي جعل مع الله لا أن أقرف القياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وماءن بظلام للعبيد وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال عز وجل في موضع آخر قد كانت لكم أصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحوة إلا قول إبراهيم لي لا استغفرن لك وما املك لك من جمعہ اور خواتین اسلام مسنونہ کی بات قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے کی سورت الاحزاب کی ایک آیت اور سورت الممتحنہ کی ایک آیت سورت الاحزاب کی آیت میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول اللہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اصواح بہترین نمونہ لمن کھانا یرجو اللہ والیوم الاخر ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے امیدوار اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کسر سے ذکر کرتے ہوں اور سورة الممتہینہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے ان کے اپنے صحابہ ان کو اسوا اور نمونہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ قد کانت لکم حسرت فی ابراہیم والذین براہیم لوگوں تمہارے لیے ابراہیم اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اہل ایمان ان کی زندگیوں میں بہترین عصو ہے بہترین نمونہ کے میں اپنی قوم سے خطاب کر کے برات کھل کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو, کر رہے ہو ان سے ہم کل کُل برات کا اظہار کرتے ہیں کفرنا ابھی کو اور انہوں نے ساتھ طور پہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے عقیدے کے ساتھ کفر کرتے ہیں تمہارا جو عقیدہ ہے تمہارے جو افکار ہیں تمہارے جو نظریات ہیں ہم انہیں مانیں گے نہیں ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے اور ہم, خلہ ہم خلہ ان کی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں تو گویا اس شاید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو اسورا اور نمونہ قرار دیا کس چیز میں قیامت کا جانے والے اہل امام کے لیے کہ قبر سے برات کیسے ہوتی ہے مشرقین سے برات کیسے ہوتی ہے شرک سے بےزارگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے اہل ایمان اسوا ہیں محترم بھائیو ان دو آئے سے ایک بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہو کیا وہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے اسوا ہوتا ہے ہر نبی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے جو شریعت دی گئی ہوتی ہے جو کتاب دی گئی ہوتی ہے جو وہی اس کی جانب آ رہی ہوتی ہے وہ نبی اللہ کی شریعت پر خود عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اپنی قوم کے لیے اپنے قبیلے کے لیے اور انسانوں کے لیے اصوا بنتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انسانوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو شریعت دیئے تمہیں جو دین ایسا کیا ہے اس دین پر عمل کرنا ہر انسان کے بس میں ہے اور ہر انسان کی طاقت میں ہے اس مفہوم میں ہر رقول اور ہر نبی رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے اسوا ہے قرآن یہی وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اور آپ انہیں کی ہدایت کی پیروی کیجیے محترم بھائیوں ان دو آیتوں سے ایک ہمیں نقطہ معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے انسان کی فطرت ہے انسان کی فطرت کی ایک پہچان ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی کو سدھارنے کے لیے اپنی عملی زندگی کو بنانے کے لیے اور استقامت پر, پر چلنے کے لیے ایک چاہتا، ایک ایڈیل چاہتا. راستے پر اسے چل کر دکھایا جائے کہ راستے پر کیسے چلا جاتا ہے اخلاق حسنا کو اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی شریعتوں پر کیسے عمل کیا جاتا ہے انسان کی فطرت ہے انسان کو اگر صرف زبان سے کہا جائے تو زبان سے کہنا اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا کہ اگر امن اسے کر کے دکھایا جائے انسان سننے سے زیادہ دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اس لیے اس کی ایک فطری ضرورت ہے وہ زندگی میں اپنی عملی زندگی میں ہر قدم ایک اسوے کا متقاضی ہے ایک آئیڈیل کا متقاضی ہے چاہے وہ زندگی کا کو کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو اور جہاں اسے اسوا ملتا ہے نمونہ ملتا ہے قدوہ ملتا ہے آئیڈیل ملتا ہے وہ اسوے اور آئیڈیل سے بہت کچھ سیکھتا ہے حالانکہ اگر آئیڈیل کے بغیر اسوے کے بغیر اگر صرف زبان سے کہا جاتا وہ اتنا نہ سیکھتا اتنا عمل نہ کرتا جتنا کہ اگر اس کے ساتھ جتنا کہ عمل اسے کر کے دکھایا جاتا آپ اس حقیقت کو سیرت رسول کے ایک واقعے کی روشنی میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنچے ہجری میں خواب دیکھا تھا آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا خواب وہی کی ایک قسم ہوتا وحی کی ایک شکل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت لے کر جو تقریبا چودہ سو سے زائد کی تعداد میں تھے آپ نے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ کا رکھ کیا احرام بہن لیا عمرے کی نیت کرنی لی کہنے لگے ساتھ میں ہزی اور قربانی کے جانور لے کر گئے اور آپ کی تفصیلات جانتے ہیں ادھر مشرقین رکاوٹ بن گئے مشرقین رکاوٹ بن گئے انہوں نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے وہ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ ان سے کتاب کرنے جا رہے ہیں لڑائی کرنے جا رہے ہیں وہ رکاوٹ بن گئے دونوں طرف سے مفاہمت اور مصالحت کی کوششیں جاری ہوئی خبار کی طرف سے بھی کچھ سفیر آئے مسلمانوں کی جانب سے بھی کچھ سفیر گئے مسئلہ حل ہوا کچھ شرائط طے ہوئی یہ ساری شرائط کتب سیرت میں موجود ہیں اور ان طے شدہ شرائط کے مطابق یہ بات طے ہوئی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے واپس سے لے جائیں گے اس سال عمرہ نہیں کریں گے واپس سے لے جائیں گے آئندہ سال گے اور آئندہ شان عمرہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط منظور کر لی اور اس شرط منظور کرنے کے بعد اب واپس ہونا تھا مکے کو سب حالتیں احرام میں ہیں ان کے ساتھ ہری کے جانور ہیں عمرے کی نیت سے نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین سے خطاب کر کے فرمایا چونکہ ہم روک لیے گئے ہمیں روک دیا گیا ہے اس لیے تم سب اپنے اپنے حرام کھول دو اپنے اپنے جانور جمع کرو اور اپنے سر کے باندھ موڑ لو اور اپنے احرام کھول دو اب ہمیں یہاں سے جو ہے مدینہ واپس ہونا ہے سیرت سیرت کی کتابی اور خود ہریش کی کتابوں میں بات موجود ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی اجمعین بہت صدمے سے دو چار تھے انہیں روک دیا گیا بیت اللہ سے انہیں روک دیا گیا عمرہ ادا کرنے سے اور بظاہر جن شرائط سے صلاح طے ہوئی تھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی اجمعین تھوڑی دیر کے لیے سمجھ رہے تھے کہ ہماری شکست ہے سدمے سے دو چار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ فرما رہے تھے کہ اپنے قربانی کے جانور یہیں ذمہ کر دو اپنے بال مول لو احرام کھول دو اور یہاں سے ہم کو ہاتھوں سونا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے حکم کی تعمیر نہیں ہو رہی آپ پریشان ہوئے پریشان ہوئے اپنے سیمے میں داخل ہو رہے ہیں سیمے سے نکل رہے ہیں سیمے میں داخل ہو رہے ہیں سیمے سے نکل رہے ہیں آپ کی یہ پریشانی مائی امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے تار لی امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی شعبات ہے اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امی سلمہ میں حکم دے رہا ہوں کہ مسلمان اپنے جانور زباہ کر دیں اپنے سر مونگ اور حرام کھول کے مدینہ واپس دلیں مگر بیدے کر کے کہ میرے حکم کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو حکم دینے کی ضرورت نہیں میرا مشورہ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور اپنے صحابہ کے سامنے آپ کو نملنگ سب سے پہلے اپنے سر کے بال منڈوائے اور پھر دیکھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے اللہ کو بلایا اللہ کو بلا کر آپ نے اپنے سر کے بال منڈوائے وہ حضرات صحابہ اکرام عزوان اللہ یہ مجمائی جن کا جذبہ کاٹ مثالی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی سر کے بال مونتے ہوئے دیکھا سارے صحابہ توت پڑے اور ایک دوسرے کے بال موننے لگے اپنے جانور ضبع کرنے لگے احرام کھول دیا اور کرنے کی بات ہے یہاں اس واقعے کی روشنی میں خوب سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے سامنے جب زبان سے کہا جائے اس کے مقابلے میں جب عمل کر کے دکھایا جائے ایک آئیڈیل انسان کے سامنے ہوتا ہے اسورا انسان کے سامنے ہوتا ہے ایک نمونہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو انسان کس قدر اس کا اثر قبول کرتا ہے اور سبحان اللہ یہ وہ ضرورت ہے یہ وہ ضرورت ہے جس کا احساس خدا وتی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ہوتا تھا آپ کے پاس آسمان سے وہی آ رہی ہے وہی الہی کی روشنی میں ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ آپ کے سامنے کوئی عملی نمونا پیش کیا جائے چنانچہ اپ دیکھتے ہیں کہ سور کی صورتوں میں زیادہ سے زیادہ حضرات انبیاء علیهم السلام کے واقعات جو بیان کیے گئے انبیاء ورسل آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبران کے قصے جو بیان کیے گئے اس کے پیچھے خلفیہ یہی تھا رات سورہ ہود میں مختلف پیغمبروں کے واقعات ذکر کرنے کے بعد قران مزید کہتا ہے وکلن نقص علیکم من اباء الرسل مانثبت به قلوبک اے پیغمبر ہم آپ کو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کے واقعات سنا رہے ہیں آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنا رہے ہیں آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی در کا داستانیں آپ کو سنا رہے ہیں کیوں مقصد یہ ہے کہ آپ کو ثابت قدم رکھ سکیں آپ سے آپ کے دل کو مضبوطی فراہم کر سکیں کہ دعوتی زندگی میں جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اور جو چیلنجز آپ کے سامنے ہیں وہی چیلنجز اور وہی حالات ان تمام پیغمبروں کے سامنے بھی تھے جو آپ سے پہلے گزر چکے انجام کار یہ ہوا کہ مشرقین کو شکست سوئی اور رسول اللہ اور علیمان ہمیشہ سے غالب آئے آپ بھی صبر کریں آپ کا انجام لے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوتی زندگی میں ایک آئیڈیل اور رسوے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کو آئیڈیل بنا کے پیش کی. آپ دیکھتے ہیں جب مکی زندگی میں آپ کے دشمنی میں پیش پیش آپ کے اپنے رشتہ دار تھے آپ کو ستانے والوں میں کا اپنا چچا تھا آپ کے جانی دشمن آپ کے اپنے پڑوسی آپ کے اپنے رشتہ دار دوستوں ہم آپ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بڑے رنجیدہ ہوتے کہ میرا اپنا چچا میرا جانی دشمن میرا اپنا کمبار قبیلہ میرا دشمن میرے اپنے جو لوگ چاہنے والے تھے میرے اپنے مخالف یہ سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے ان حالات میں سورہ یوسف نازل ہوئی ان حالات میں سورہ یوسف نازل ہوئی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ویسا ہی ایک ایڈیل رسوا پیش کیا گیا کہ اے پیغمبر اگر آپ کے رشتہ دار آپ کو ستا رہے ہیں تو رنجیدہ نہ ہو آپ سے پہلے آپ کے بھائی یوسف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ان کے اپنے سگے بھائیوں نے دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا تھا ہجرت کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا جا رہا تھا مکی زندگی سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جیسے جیسے مدینے کی طرف ہو رہی تھی ہجرت کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا گیا ویسے ویسے آسمان سے آنے والی وہی میں حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ کثرت سے ہونے لگا جیسے کہ موسا علیہ السلام نے بھی حرض مصر سے مدین ہجرت کی تھی تو حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ کثرت کیا گیا اور مرحلہ ہے جو آپ سے پہلے گزرے تھے پہ پیغمبروں موسیٰ علیہ السلام اور سارے پیغمبروں پہ گزر چکے محترم بھائیوں ان نمونوں کی روشنی میں ان واقعات کی روشنی میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اس چیز کو اسلام کی نظر میں اسلام اس نفسیاتی نقطے کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں آئیڈیل کا محتاج ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں اولاد والدین سے سیکھتی ہے والدین اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں استاد شاگردوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے شاگرد استاد سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ایک عالم عوام کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے عوام ایک عالم کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتی ہے اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ لیڈر اپنے ماتحوں ماسیتوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں اگر والدین دوست ہو اچھے ہو اولاد نشی کی کاموں میں ان کو آئیڈیل بناتی ہے اور اگر والدین بگڑے ہوئے ہوں نافرمانی اور ماسیت کے راستے میں اولاد ان کو آئیڈیل بناتی ہے استاد اگر اچھا ہو اخلاق مانا ہو قابل ہو نیک ہو مستقی ہو شاگرد بھی اسی کی روش پہ چلیں گے اور اگر استاد نافرمان ہو آسی ہو بے عمل ہو شاگردوں کے اندر بھی وہی بے عملی آئے گی عالم اگر اچھا ہو عوام اچھی بنے گی عالم اگر بے عمل ہو وہی بے عملی عوام کے اندر آئے گی لیڈران اگر اچھے ہوں اچھے ہوں گے اور اگر بدعملی ہو, ہو کا تو ماتحتوں کے, ان کے اندر یہی چیز آئے گی اس لیے پرانی مجید علی ایمان کی یہ دعا نقل کرتا ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ سے یہ دعا کرتے ہیں اعلیمان یہ دعا کرتے ہیں پرور ہماری بیویوں اور ہماری ضروریت ہمارے بچوں ہماری آلو اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرماستین اور پرور ہمیں مستفیوں کا امام بنا دے ہمیں مستفیوں کا امام بنا دے ہمیں مستفیوں کا رہنما بنا دے مستفیوں کا مختلف بنا دے کیا مطلب ہم گھر کے سر ہونے کی حیثیت سے ہم باپ ہونے کی حیثیت سے ہم نئے کدوا بنے اچھا کدوا بنے اچھا پیش کرے اپنے بچوں کے سامنے اور ہمارے نش قدم پر چل کر ہمارے بچے بھی دیندار بنے مرتقی بنے قرآن مزید نے معاشرے کے تمام عام افراد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وقت در نسط کا ربحم بلحا کی ولاش خطاب اللہ کے نبی سے مگر مخاطب سارے مسلمان ہیں کہا وقت مح الدین رب بلخا کی ولاش آئے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیجیے یعنی ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو آپ کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو آپ کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ جرون اور اب کام جو صبح و شام اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ کی عبادت کرتے ہوں یورزو نہ وجہ اللہ کی خوشنو دی اور بھی اور رضامندی چاہتے ہوئے وا چاہی نہ اور آپ کی نگاہوں سے نہ ہٹے تریزین آیاسی دنیا دنیا میں زیر وزینت چاہتے ہوئے کتاب اللہ کے نبی سے مگر مخاطب امت ہے جس میں قرآن مدید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نیک لوگوں کی سہمت اختیار کریں گے عبادت گزاروں کی صحبت اختیار کریں گے اللہ والوں کی سہمت اختیار کریں گے صبح شام آپ کے سامنے اچھا اسما رہے گا اچھا نمونہ رہے گا اچھا ایلیم رہے گا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی سیدھے راستے پر اور صحیح رخ پہ چلے گی اور اگر دنیا داروں کی صحبت اختیار کرو گے تمہارے شوروں دنیا داروں کے ساتھ گزرے بے ایمانوں کے ساتھ گزرے بے دینوں کے ساتھ گزرے یہ بے دینی اور یہ بے ایمانی تمہاری زندگی میں بھی داخل ہو جائے گی اس لیے کہ انسان کے سامنے جو عملی نمونے ہوتے ہیں انسان اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے مطلب بھائی انسان جس کو خودوا مان کے چلتا ہے جس کو نمونہ مان کے چلتا ہے جس کو ایڈیئل مان کے چلتا ہے اس سے وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں امام زہبی رحمت اللہ علی نے امام زہبی رحمت اللہ علی نے صحابہ سنن امام عبود دعوت رحمت اللہ علی کی اس طوالے میں بات ذکر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگی کے تمام شعبوں میں عیدیل جانا مانا اور آپ کے نقشے قدم پر عمل کرتے رہے اور صحابہ سے یہ اثر تابعین نے قبول کیا اور تابعین سے یہ اثر طبعی تابعین نے قبول کیا تو امام صاحب نشان پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداد و افواف آپ کے اخلاق آپ کی, کی صفات کس طرح سے منتقل ہوتی ہے امام صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں سارے صحابہ مشابے تھے لیکن جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کی عملی زندگی جن کا چال چلن ان کی گفتگو متاثر ہوئے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھو ایسا لگے جیسے اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہو ان کی چال ان کا چلن ان کی گفتگو ان کا رہن سہن ان کا طرز طرز گفتگو پھر لکھتے ہیں اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشابت ان کے شاگرد القمہ میں آئی القامہ سے مشاوت ان کے شاگرد ابراہیم النقی میں آئی ابراہیم النقی سے مشاہمت منصور بن ماتمیر میں آئی منصور بن ماتمر سے مشابت سفیان اسوری میں آئی سفیان سوری سے مشابت وکیم ان میں آئی وکیم ان سے مشاوت امام علی سن احمد بن حمل میں آئی اور احمد بن حمل سے مشابت صاحب سنن امام عہدا کے اندر آئی رحمت اللہ یہ علی مزمائی گویا یہ سلسلہ ہے یہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی زندگیاں صرف عملی زندگی ہی میں نہیں بلکہ جن کی چال چلن جن کی گفتگو جن کی بات چیت جن کا رہن سہن جن کا ظاہر جن کا اوڑھنا بچھونا جن کا گھومنا پھرنا جن کا اٹھنا بیٹھنا اس میں آپ سیرت رسول کا حق دیکھ سکتے ہیں انسان جس کو خطمہ مان کے چلتا ہے اس سے ہر ہر طرح سے متاثر ہوتا ہے آپ کو تاریخ میں ایک اور مثال ملے گی تاریخ میں آپ کو ایک اور مثال ملے گی آپ تاریخ کی ایک اب فری شخصیت گزرے شیخ الاسلام ابن سیمت اللہ شیخ السلام ابن رحمۃ اللہ تاریخی شاگرد ابن قیمت ابن قیم رحمتہ اللہ علی پہلے تو تصوف سے متاثر تھے صوفیہ سے متاثر تھے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علی سے جب تعلق ہوا ان کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا ان کی صحبت نازم پکڑی اور صبح شبہ روز ان کے ساتھ گزارے زندگی کے 15 سولہ سال سے ابن کے ساتھ گزرے ابن قیم اس طرح ان سے متاثر ہوئے اگر آپ ابن قیم کو پڑھتے ہیں تو ہر ناحیے سے آپ کو یوں لگے کہ یہ دوسرے ابن سہمیا ان کی فکر ان کا طرز استدلال ان کا طرز تحریر ان کا اسلوب استدلال اور ان کی عملی زندگی صرف علم کی حد تک نہیں عملی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے ابن سہمیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جو اناوت اللہ جو مناجات جو تجربہ کی خیفیت نظر آتی ہے آپ کو علم و عمل کے ہر میدان میں ابن سیم رحمت اللہ علیہ ابن ابن سے متاثر نظر آتے ہیں یہ کیا چیز ہے محترم بھائیوں یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان کس پرسن وہ جو آئیڈیا جو عملی نمونے اس کے سامنے ہوتے ہیں اس سے متاثر ہوتا ہے اور آج اگر اس ناری سے دیکھا جائے موسم بھائیو اس دور کا بہت بڑا المیا یہ ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں جس تہذیب سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کا بہت بڑا المیا یہ ہے کہ آج انسان کے سامنے خیر کے نمونے نہیں رہے اچھائی کے نمونے نہیں رہے نیکی اور سکوے کے نمونے نہیں رہے صالحیت اور نلا کے نمونے نہیں رہے اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھو برائی اور نا فرمانی کی بات اگر کریں ہزاروں نمونے آپ کو ملیں گے بے حیائی ہزار نمونے ہمارے سامنے اوریانیت اور ننگا فن اورانیت اور ننگے فن کے ہزار نمونے ہمارے سامنے ہیں اللہ کے ساتھ بغاوت اور اللہ کے ساتھ خبر ہزار نمونے سامنے ہیں خیانت خیانتیں خیاتوں کے ہزار نمونے ہمارے سامنے جھوٹ اور فریب جھوٹ اور فریب کے ہزار نمونے سامنے ہیں دو گا بازی دو کے ہزار رشتے داری کو توڑنا ہزار نمونے ہمارے سامنے ہیں اس دور کا یہ بہت بڑا انیہ ہے اہل ایمان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں کہ آج اس ناعیت سے دیکھا جائے تو خلا ہی خلا نظر آتا ہے لیکن اور ناعیت کے کپڑے نمونے ہمارے سامنے نہیں رہے اور جو بھی رہ گئے وہ برائی کے نمونے رہ گئے برائی کے نمونے رہ گئے آج ہماری نئی نوجوان نسل کو دیکھو دنیا کس کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہی ہے آج دنیا آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے کھلاڑیوں کو کھلاڑیوں کو وہ چاہے کرکٹ کے, کے کھلاڑی ہو فٹ بال کے کھلاڑی کھلاڑی ہو دنیا کے کسی بھی گیم کے کھلاڑی ہو آج دنیا آئیڈیل کے طور پہ پیش کر رہی کھلاڑیوں کو جن کے پاس اخلاق نہیں جن کے پاس کردار نہیں جن کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کیریکٹر نہیں محض اس بنا کے وہ فرینڈ جانتے ہیں ایک آئیڈیل کے سور پہ پیش کر رہی ہے جہاں دیکھو وہی جہاں دیکھو کی تصویریں اخبارات میں کا چرچا اور ہر ایک کی زبان سے انہیں کی تاریخیں کھلاڑیوں سے آگے بڑھ کر دنیا والوں کے سامنے یہ فلمی اداکار فلموں میں کام کرنے والے جو اداکار ہیں دنیا آج ان کو اسٹیج دے رہی ہے ان کو ان سے اٹھا رہی ہے ان کو آئیڈل کے سور پہ پیش کر رہی ہے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر کہا جائے تو معاشرے کا کچرا ہے یہ لوگ جن کی وجہ سے معاشرے میں اریات پھیل رہی ہے معاشرے میں نندا بن معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے ہماری نوجوان نسل کے اخلاق بگڑ رہے ہیں اولاد والدین کی کی فرمان جن کی وجہ سے ہو رہی ہے اور جرائم کے نئے راستے نوجوانوں کے ان فلموں سے مل رہے ہیں آج دنیا انہیں کو آئیڈیل کے ساتھ پر پیش کر رہی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے غیر مسلم کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلم نوجوان بھی ہمارے کے بھی ہماری لڑکیاں بھی انہیں کو اپنا آئیڈیل مانے ہوئے ہیں ان کی گفتگو میں یہی فلمی اداکار ان کے تصورات میں یہی کھلاڑی اور یہی فلمی اداکار ان کے موبائل فون فون میں انہیں کی تصویریں ان کی کتابیں اور ان کی کاپیاں اٹھا کے اٹھا کے دیکھو انہیں کا حق ہر جگہ ان کے خیالات میں ہی لو اخلاق کہاں سے بنیں گے کردار کہاں سے بنے گا انسان مثال انسان کہاں سے بنے گا ان نمونوں کو سامنے رکھ کر جو سو زندگی گزارتا ہے وہ انسان نہیں انسان نما بنے گا حیوان بنے گا الابل بند قرآن نے جو کہا یہ جانور ہے چھپائے ہیں بلکہ ان سے زیادہ رکھے ہوئے لوگ ہیں یقین مانو اگر آپ کے اندر احساس ہو اگر آپ کے اندر ایمانی مومنانہ زندگی گزارنے کا جذبہ ہو آپ امل آپ قدم و قدم یہ خلا محسوس کریں گے کہ ہمارے سامنے وہ نمونے نہیں رہے جن نمونوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی بنا سکیں اس لیے محترم بھائیو آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ جو چیلنج ہے آئیڈیل نہ ہونے کا عمل اس چیلنج کا جو خلا ہے اس کو پر کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کو اپنی زندگی کا لازمی بنا لیں ہر امتی کا یہ, یہ فرض ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کا ایک ایک صفحہ آپ کی زندگی کے ایک ایک شعبے کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ آپ کی ذات ہمارے لیے اوشوا. آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی زندگیاں ہماری مائیں بہنیں حضرات صحابیات کی زندگیاں پڑھیں تابعین اور ہمارے اصناف کرام رام میں کیسے کیسے نمونے ملتے ہیں آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصناف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدود دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم تھے نماز پڑھتے مسجد سے سیدھے گھر میں داخل ہو جاتے لوگوں سے تعلقات لوگوں سے ملنا جلنا گپشپ کرنا کچھ نہیں ایک مرتبہ لوگوں نے زبردستی روکا نماز کے بعد عبداللہ ابن المبارک کو روک کر پوچھا عبداللہ ابن المبارک آپ آب ہمارے ساتھ رہتے نہیں اٹھتے بیٹھ چلی ہماری مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے عبداللہ ابن المبارک نے کہا لوگوں آپ کی مجلسوں میں شریک شرکت کرو تو کیا ہوگا غیبت ہوگی کسی کی چوگڑ خوری ہوگی یہی نہ ہوگا میں گھر میں جا کر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں پوچھا گیا اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صاحبوں کے ساتھ جینے کا کیا مطلب ہے میں ان کی حیسے حدیثیں لکھتا ہوں محترم بھائیوں عبداللہ ابل مبارک جیسے ان کے جیسا عبادت گزار جب اپنی زندگی میں اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہو گیا سیرت طیبہ اور حضرات کی عملی زندگی اور ان کے عملی نمونوں کو سامنے فی ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے لیے نمونہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بھی تمہارے لیے نمونہ ہے وہ بھی تمہارے لیے جا بجا جو واقعات قرآن مجید سے بڑا حصہ آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے حضرت موسا اور ارون علیہ السلام کا واقعہ کتنے مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنے مقامات پہ حضرت حوض علیہ السلام حضرت سار علیہ السلام کا تذکرہ کتنے مقامات پہ تکرار کے ساتھ بار بار قرآن مزید کیا ہے اپنی عملی زندگی کو سدار کر سکے سدھار سکے اس لیے کے بھائیوں آج اب ضروری ہے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ہم جائزہ لے کر دیکھیں ہم نے کس کو ایڈیل بنایا ہوا ہے ہمارا لباس کس کی طرح ہے ہمارا لباس کس کی طرح ہے ہمارا چلنا پلنا کس کی طرح ہماری گستگوں کس کی، کس کی طرح ہمارا سرز زندگی کس کی طرح اس کا جائزہ لے اور قدم بقدم اسوئے رسول کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اس بات کی توفیق ادا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اور علیہ السلام اور اصحاب رسول اور اس امت کے نیک اور سارے اسلاف کی زندگیوں کو اور آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی وفي قد امين بارك الله بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بما فيه من الهيات وذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملكم بر و رحيم رب حليم